اچھا اس آیات میں ایک بات یہ رہ گئی کہ ارحمان و ال بھی خبیر وہ رحمان ہے نا تو اس رحمان سے جو کہ سب سے زیادہ خبردار بادشاہ ہے اس کے نام پر اس سے سوال کرو اس اللہ کو جو کہ رحمان ہے اس کے نام پر اس سے سوال کرو وہ تمہارے سوال تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا کیونکہ وہ عرش پر مستوی ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق میں ہوما بے نہ ہوما اور جو اس کے درمیان میں ہے جب اس کے سوال نام پر تم سوال کرو گے تو وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا یہاں پر فرمایا کہ دعوت والے کے دعوت پر بعض لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتے ہیں نفرت میں بڑھتے ہیں تبارک اللذی جالا فی السماع بروجا و جالا فیہاں سراجا و قمرم منیرام یہ تیسرا مقام ہے جس میں اللہ نے توحید کے اس عنوان بابرکت ہونا اللہ کے ذات ذکر کیا ہے شروع میں درمیان میں پھر یہاں بابرکت ہے وہ ذات جس نے بتائے جس نے بنائے اسمان میں بروجا برج و جالا فیہاں بنا ہے اس میں اس اللہ تعالی نے سورج و قمر منیرا چاند روشن بابرکت بادشاہ اللہ اس نے یہ نظام بنایا ہے اس میں اس کا کو کوئی شرک نہیں ہے وہ الذی جعل اللیل و النہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکرام وہی اللہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتاں ایک دوسرے کی پیچھے ہمارا ایک دوسرے کے آنے والے لمن اراد کرا ان لوگوں کے لیے جو چاہے نصیحت او اور ارادا یا وہ چاہے کہ شکر کریں مانا جو شکر کرنا چاہتے ہیں جو نصیحت صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے بہت بڑے علامات دن کا آنا رات کا جانا رات کا آنا دن کا جانا اس کے اندر پھر فوائد اس میں غور فکر کی چیزیں یہ سب اللہ کے توحید کے علامات فرمائے جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے جو ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں آل سے پھر پندرہ صفات اللہ نے بیان کی ہے پندرہ صفات رحمان والے اللہ والے بندے یہ ان کے صفات اللہ کے بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر آجزی آج کے ساتھ سورت لقمان میں اس کی کیفیت کا ذکر ہے اور صورت بن اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہ لاتم تکبر کے ساتھ نہیں چلنا ہے رحمان کے بندوں کے صفت میں چلنا ہے سلام جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ وہ کہتے ہیں ان کو سلام ہے ایک چلنے کے آداب بتائی دوسرا لوگوں کے ساتھ معاملات جاہل لوگوں کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں اب وہ ایسے میں سمجھ نہیں ہوتے ہیں کہ ایسے جاہل آدمی کے ساتھ اب الجھ جائے اور رحمان کے بارے میں ان سے بات کرے ان کو ایک بات سمجھائے وہ آگے سے کچھ اور کرے اور کرتے کرتے لڑائی تک نوبت پہنچ جائے فرمائے نہیں یہ جو رحم رحمان کے بندے ہوتے ہیں یہ ایسے سمجھ نہیں ہوتے بڑے سمجھدار ہوتے تو اس سلام کو سلام مخاطح کہتے ہیں جس کو سلام درگزر آپ کہہ سکتے ہیں درگزر بھائی اسلام علیکم ہم الجھیں उल, گے نہیں آپ سے قیام وہ جو گزارتے ہیں اپنے راتوں کو اور قیام میں اپنے رب کریم کیونکہ دن کو دعوت دیں گے حلال لذک کے تلاش بھی ہیں دعوت بھی ہیں مسائل بہت ہیں تو فرض نمازوں کے ماسوہ ان کو اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا موقع نہیں ملتے تو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آجزی کرتے ہیں اپنے دعوت کے لیے کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کہ ہمارے دن کے دعوت میں وہ اللہ برکت ڈال دے اس میں کوئی فوائد آ جائے یہ ان کے صفات نَرَبَّ <جَهنَّم> وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب پھر دے ہم سے جانم کے عذاب کو گرام ہاں ہے اس کا عذاب دائمی غرام مانا چمٹنے والا چمٹنے کا معنی یہ کہ مستقل یہ ہے ایمان والے وہ جانب کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں ان نہ مستقروں مقام آپ یقیناً وہ بہت برا جگہ ہے تیرنے کا اور بہت برا جگہ ہے قیام کرنے کی مقام اور مقام دونوں میں فرق ہے نا مقام نیم کے زمے کے ساتھ وہ جگہ جس میں بندہ مستقل رہتا ہے مقام نیم کے فتح کے ساتھ وہ جگہ جس میں انسان کڑا ہو جاتا ہے عزی طور پر یہ فرق علماء نے لکھا ہے یہاں مستقل رہنے کی جگہ ہے جاننیوں کے لیے بہت برا جگہ ہے ولدی نیدان فخوسرف علم اب ندان کا قوام وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں بے فائدے اپنے مال کو اڑاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ حلال طریقے سے کماتے جائز طریقے سے کماتے ہیں تو احتیاط سے خرچ بھی کرتے ہیں لم یا ترو تو تنگی بھی نہیں کرتے ہیں یہ عنوان ہم نے سورت بن اسرائیل میں پڑھ لیا تھا ولادا کا مغلول ولا کا ولاب ستہ کلبستے بلکہ درمیانہ رستہ وکان ابین داری کا قوام اور خرچ کرنا اس کے درمیان معتدل طریقے سے قوام ایسا گزران معتدل کرنا جس میں کوئی کمی بیشی زیادتی نہ ہو یہ مومن کے لیے فرمایا کہ نہ مال زیادہ خرچ کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے ان کے صفات ودین اللہ خرا وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ما سیوا اس کے ساتھ کسی اور معبود کو ولابل اور قتل نہیں کرتے ہیں جس نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مارا یہ قاتل بھی نہیں ہے یہ حرام خون سے آپ نے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چلو بر خون تمہارے جنت کے درمیان میں رکاوٹ پیدا نہ کر لیں ایک چلو بر خون اگر ناجائز تم نے کسی کا گرایا تمہارے لیے جنت کے درمیان میں وہ رکاوٹ پیدا کر دے گی ترغیب ترغیب کے اندر صحیح سنت سے یہ روایت موجود ہے تو یہ لوگ کسی کے قتل کے درپے نہیں ہوتے کہ قتل کر کے آپ نے آپ کو جنت کی نعمت سے محروم کر دے ہر اللہ اللہ بالحق یہ مضمون پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مرتد ہے تو بالحق ہے اس کو قتل کرنا ہے شادی شدہ زانی ہے تو بالحق اس کو قتل کرنا ہے اور اس ترتیب سے قاتل ہے تو اس کو قتل کرنا ہے ترعی رستے یہ ہیں بالحق کا یہ مانا ہے جنا بھی نہیں کرتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ می فالدار کا یلقا اسامہ جو کوئی ایسا کرے گا تو ملے گا وہ گناہ کو گناہ کے سزا کو ملے گا وہ یلقا اسامہ اسام سے مل گیا گناہ سے تو اس کا نتیجہ اس کو مل گیا اس کو سزا ملے گی یہ ضااف له العذاب او دوگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب جو عمل قیامت قیامت کے دن و یخلد فیہ مہانا داخل ہوگا اس میں رسوا شرمندہ ہو کر داخل ہوگا الا من تابا و عمل عملا صالحا فاولا یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ تعالیٰ توبے کو ترغیب دیتا ہے یہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور عمل کیا عمل نے تو ان لوگوں کے لیے بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں حسنات اچائیاں ان کی برائیوں کو اچائیوں سے تبدیل کر دے گا وکان اللہ غفور الرحیمہ ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا قرآن کریم کے ان آیتوں سے انسان کو بہت بڑا تما پیدا ہوتا ہے ساٹھ سالہ پچاس سالہ سو سالہ زندگی گناہ میں گزر گئی اب توبہ کرنے کی طرف آیا شیطان اس کو روکے گا نہیں نہیں توبہ, توبہ نہیں کرو تم نے اتنا عمر گنا کیا اب تیرے پاس ہے کیا اللہ فرماتے قرآن پڑھو قرآن تم کو بتاتا ہے تیرے پاس بہت کچھ ہے تو نے جتنے گنا کیا ہے وہ تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا یہ تو تم نے کچھ ہے نا لازمی خالی ہاتھ تو نہیں ہو گناہ ہے تیرے پاس تو بد اللہ اللہ حسنات اللہ فرماتے ہیں بد دل اللہ ہو بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ یہ نیکیا ہے اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے مانا غفور کا معنی تو یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف کیا تو اب خالی ہاتھ ہیں تو فرمایا رحیم بھی ہے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا تاکہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے ومن اور جو بھی توبہ کرے اور نیک عمل کرے یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف اس کا رجوع ہے اس کا رجوع کرنا کس کی طرف اللہ کی طرف مانا اس میں توبہ کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اس کا توبہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے مانا اگر توبے کے اندر یہ نقطہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو توبہ ہے اور اگر اس میں اللہ کی رضا خشیت الہی نہیں ہے تو ظاہری چیز ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا و لدینہ بولو لائش و زورا جو شہادت نہیں دیتے ہیں وہ جھوٹے شہادتوں میں حاضر نہیں ہوتے وحیدامر بل و مرو کے اور جب وہ گزرتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں لغیات پر لغ کاموں پر تو مرر کے گزرتے ہیں باوقار مانا گناہ کے مجالس میں اول تو حاضر نہیں ہوتے جھوٹی شہادتیں اس سے تو دور بھاگتے اس کے دینے کے لیے تیار نہیں حرام کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، اس کی شہادت جائز نہیں ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی شہادت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہاں فرمایا کہ وہ جھوٹ کی شہادت دیتے بھی نہیں ہے اور ایسے جھوٹی شہادتوں کے مجالس میں حاضر بھی نہیں ہوتے اس لیے کہ اس مجلس کے گناہ میں وہ شریک ہو جائیں گے اور جب گنا کے مجلس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ مانا نے آپ کو بچاتے ہوئے یہ نہیں کہ گنا کے مجلس میں جا کے ہاتھ سے مذاق کرے ان کے ساتھ اور پھر کہیں بھائی نہیں نہیں ہم تو اس میں شریک ہم تو ویسے گئے تھے ویسے گئے نہیں مومن ویسے نہیں جاتے اس مجلس کے پاس ہی نہیں جاتے ودین ان کے اور اوساف بیان ہو رہے مسلسل آیتوں میں وہ لوگ جب ذکر کیا جائے ان کو اللہ کے ان کے رب کے آیتوں کے ساتھ لم یقر رو علیہ سم و نام نہیں گزرتے ہیں اس کے اوپر لم یخر رو نہیں گر پڑتے ہیں ان آیتوں پر سم وومانہ بہرے اور اندھے بہرے اندھے ہو کر آیتوں پر گزرنا یہ مومن کی صفات نہیں ہے مومن کی صفت تو یہ ہے کہ آیتوں کو سن کر غور کرنا اس میں فکر کرنا اس سے اپنی اصلاح کرنا اس کو آئینہ بنا کر اس پر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ آیتیں میرے عمل میں ہے کہ نہیں ہے کہیں ان آیتوں کے مخاطب میں تو نہیں ہوں کہیں یہ قصور گنا میرے اندر تو نہیں ہے یہ کوٹ یہ غلطی یہ نفاق یا یہ شرک یا یہ بداعت یہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اس دعوت کو پہلا پھیلاؤ توحید کو پہلا پھیلاؤ اللہ کے لیے غیرت کرو اس بےغیرتی سستی میں کہیں میں شریک تو نہیں ہوں ان لوگوں کے ساتھ تو فرمایا کہ آیتوں پر سم اور اوم نہیں بنتے ہیں یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ہے آیتوں کو پڑھنا اور سمن سم بکمن امن بن کر اس پر گزرنا ہم تو اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں گے تو لوگوں کو صرف ایک چسکا لگا ہوا ہے کہ قاری کا آواز اچھا ہونا چاہیے بھائی قاری کا آواز اچھا ہونا چاہیے لیکن قاری کی آواز کو سمجھنے والی بھی تو چاہیے نا صرف آواز چاہیے یہاں تک ظلم ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں اماموں کو رکھنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں کہ پہلے آپ آئیں ہمیں ایک دو نمازیں پڑھائیں اور انتظامیہ والا آپ کی آواز سنیں گے اگر قبول کیا تو فبح, قبول نہیں کیا تو پھر آپ جا سکتے یہ کوئی بھی نہیں دیکھتے اللہ ما شاء اللہ, یہ قاری کو ہم رکھتے ہیں آواز کو اپنی جگہ چھوڑ دو ہم اس کی اعمال جو کہ ہمارا رہبر ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ متقی ہوگا پرہزگار ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ رہے گا ہاں اگر ایسے کاموں میں ہم نے دیکھا کہ وہ موبائل رکھے ہوئے ہیں بنا ہوا ہے اور انگلش بال بناتے ہیں اور وہ چیڑی مولوی ہے تو پھر خیرآباد ایسا کوئی نہیں کرتے بس آواز اچھا ہے بس آواز اچھا ہے یہاں تک کہ اچھا خاصا مسجد میں امام ہوگا لوگ اس سے راضی بھی ہوں گے اچانک کوئی وہاں وہ آ جائے کاری آ جائے کاری کا دوست آ جاتے نا کبھی کاری کے دوست دوست کو آگے کر لیتے بھی آپ نے ماس پڑا اب اس کی نماز آواز سن کر لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب یہ قاری صاحب کہاں سے آئے ہیں فلاں سے آئے پھر اس کی پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہیں اس قاری کو اٹھا اس کو روکو اس دوست کا خیر نہیں بنتے پھر وہ اس کی جگہ اس کو میاں میں نے خود دیکھا ہے یہ ظلم ہے ظلم کیونکہ قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے نا کہ ان کے اوپر سمن سم گکمن ایسا مت گزرو غور کرو فکر کرو اس کے لیے ہم نہیں ہے ہم تو صرف آوازوں کے چسکے لیتے ہیں یہ ظلم پر ظلم ہے ان میں یہ بات کہتے ہیں ہمارے ہمارے رب دے دے ہم کو بیویوں سے, بیبیوں سے اس میں اشارہ ہے نا کہ مومن ایک کے بجائے زیادہ کرے اجتماعی دعا بھی ہے مومنین کا لیکن ایک مومن کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس میں ساتھ اولاد کو ضروریات ہے کیونکہ بیوی انسان کے لیے رحمت ہے اگر وہ صالحہ ایمان والی ہو اللہ کے نبی نے بہترین مط قرار دیا ہے مومن عورت اور قرآن نے ان کو لباس قرار دیا ہے ہم تم لباس اللہ لباس اللہ کم تمہارا لباس لیکن اگر وہ مومن نہ ہو متقی پر ازگار نہ ہو تو خامین کے لیے عذاب ہے باہر سے تکا ہوا آئے گا مصیبتوں کو لے کر گھر میں اور مصیبت اس کے ماتے پر ہر وقت بل نظر آئیں گے منہ چڑھا ہوا ہر وقت اس کا نقصان ہو پائے گا اس کے زندگی کی زندگی کے ایام بہت آزاد میں گزرتے ہیں ساتھ میں اولاد اولاد اچھے ہوں صالحین ہو متقین ہو تو قرۃ اللہ فرماتے وہ انکوں کے ٹھنڈا کے مومنین یہ دعا کرتے اے اللہ ہمارے بیمیوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے انکوں کا ٹنڈک بنا لے یہ انکوں کا ٹنڈک ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے کیسے کہ وہ دین کا کام کرتے دعوت کا کام کرتے جہاد کا کام کرتے علم کا کام کرتے دیندار متقی پرزگار ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں یہ ان کے انکوں کے سامنے ایک باغ ہے لیکن اگر وہ بے دین ہوتے وہ چور ہوتے وہ ڈاکو ہوتے ہیں وہ بیمان ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے بہت پریشانی ہوتی وہ جالمتقین امام آ ہم کو متقیوں کا امام مانا یہ میرا جو کنبا ہے بیوی بی ہے بچے ہیں اگر یہ متقین ہے تو میں ان کا بڑا ہوں نا تو میں ان کا امام ہوں تو گویا کہ مجھے متقیوں کا امام بنا لے کہ میرے بچے میرے اہل وہ متقی ہو اور میں ان کا امام ہوں بلائیں کہ جزو نلغرفت امام یہ لوگ ہیں جزا دیے جائیں گے ان کو غرفہ، بالا خانے بے ماس و سبب ان کے انہوں نے صبر کیا فرما کہ یہ چیزیں ویسے نہیں ملتی ہے بڑے صبر کے ساتھ محنت کے ساتھ تحجد کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ سلام اور ان کی ملاقات ہوگی استقبال جس کو کہتے ہیں استقبال کیے جائیں گے وہ فیا اس جنت میں تہیت تحیت کے ساتھ و سلام اور سلام کے ساتھ تحیہ اللہ کی طرف سے انعام اللہ کی طرف سے مہربانی اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان اور وہ سلامہ اور سلامتی تہیا دعا کو کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں ہوتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے دعا کی صورت میں ہوتے ہیں فرمائیں ان کے لیے اس کی ملاقات ہوگی دعاؤں اور سلاموں کے ساتھ دعا اور سلام خالدین سنت مستقرم و مقام ہمیشہ رہیں گے اس میں بہتر ہے مستقر رہنے کے جگہ وہ مقام قیامگاہ جس میں ہمیشہ وہ رہے گا فرما دیجئے مایا بہ بکم رب بھی نہیں پرواہ کرتا ہے تمہاری میرا رب لولا لا اگر نہ ہوتا تمہارا دعا کرنا فقد کذبتم یقینا تم ہے تم نے اللہ کے حق دین کو فصوف یقون آن قریب ہو جائے گا اس کی سزا لازمی اس کی مختلف توجیہات علماء لکھے ہیں یہ پل آپ فرما دیجئے مایا بہ اوبم رب بھی کیا پرواہ کرتا ہے تمہارا میرا رب اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا اللہ کو تو ضرور وہ تمہیں سزا دیتا مانا تم نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا سے بچایا مانا اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دوسری بات یہ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو کہ میرا رب ہے کہ وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ تم اللہ کو تو پکارنا تم نے چھوڑ دیا ہے نا لع کم فقت کا ضبط تم تم نے جھٹلایا ہے اللہ کی اس پکار کو غیر اللہ کو پکارتے ہو تو فصو ان قریب ہے کہ اس اللہ کا عذاب تمہارے ساتھ منسلک ہو جائے گا بچ نہیں سکو گے دوسری توجیہات دو علماء نے ذکر کی ہے صورت کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے مشرقین کے شبہات کا ذکر اور ان کے جوابات ان کو دیے نمبر دو تین مقام پر اللہ تعالیٰ نے برکت کو اپنے لیے ثابت کیا ہے اور شرک پر رد کیا ہے جو برکات اللہ تعالیٰ کے ذات کے ماں سے اوروں سے لوگ متوقع سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں نمبر تین مشرقین کے صفات ان کے اقوال اور ان کے اعمال جو بہت قبی اعمال ہے ان کا ذکر نمبر چار معاہدین کے صفات نمبر پانچ ظالم کا افسوس کرنا جو کچھ اس سے فوت ہو گیا ہے دنیا میں رسول کے اتباع یہ افسوس قیمت کے دن ہر معتدے اور مشرق کرے گا فاؤز بل شیطوان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان بحت رحم کرنے والا ہے جن کا آیا فلکتا بل و بین صورت فرقان کے ساتھ اس کا ربط تعلق صورت فرقان میں اللہ رب العالمین نے رد کیا اشرف البرکات میں برکت اللہ کے لیے ثابت ہے اللہ کے برکتوں میں کسی اور کی شراکت جائز نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ نب العالمین رد کرتا ہے توحید ثابت کرتا ہے شرک کا رد کرتا ہے دلائل نقلیہ کے ساتھ کئی انبیاء کے واقعات کو پیش کرنے کی وجہ سے اس کے دلیل کے طور پر لانے میں نمبر دو پہلے صورت کو اللہ نے فصوف یقین الزامہ کے ساتھ پورا کیا ہے کہ اللہ کا عذاب لازم ہو سکتا ہے تو اس کے چند نمونے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے یہاں صورت طورا میں کہ اللہ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا تھا عذاب ان کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا نمبر تین پہلے صورت فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تمبیحات کیے زواجر اس صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب پیش کر رہا ہے دنیا کے عذاب سے ڈر جاؤ اور صورت کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان تسلی آپ اپنے دعوت کو جاری رکھو لوگوں کے الزامات اور باتوں کی مت کرو امبیالسلام کی جماعت جو آپ سے سبقت کر چکی ہیں ان کے واقعات کو دیکھ کر آپ اطمینان کرو فرما یہ کتاب کلکیات الکتاب المبین یہ آیات کتاب مبین کے ہیں یہ وہ آیتے ہیں جو واضح کتاب کے ہیں بلا شک و ریب ہر آیات کے اندر سراحت وضاحت موجود ہے اللہ اللہ کا شاید کیا باقی کا حالانک کر ڈالے اپنے نفس کو اللہ کو نمومن کہ کی وہ کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے ہیں یہ لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امت کے ساتھ حرس کہ لوگ مومن ہو جائے جنتی بن جائے عذاب سے بچ جائے جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث میں ایک مثال اللہ کے نبی نے اپنے ذات سے دی ہے کہ میری مثال اس شخص کی ہے جو کہ صحرا میں کسی نے آگ جلالی رات کے وقت اندھیرے میں روشنی کے پاس حشرات الارض یہ پروانے آگ کے پروانے دوڑ کر آتے ہیں اس میں پتنگ وغیرہ اڑنے والے زمین پر چلنے والے ساری چیزیں اس کے طرف آتے ہیں اور وہ شخص آگ کے کنارے کڑے ہو کر اس کو بگاتے ہیں کہ جل جاؤ گے فرمایا وانا اخذكم من اجدكم میں تمہاری کمر سے تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ کرتا ہوں وانتم تقحمون عليا تم مجھ پر غلبہ حاصل کر کے آگے آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہو مانا جانم میں گستے ہو یقینا یہ بات صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں ہماری کمر کو پکڑ کر دین کی طرف کھینچ رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں شرک اور بدت اور رسم و رواج کی طرف اللہ کے نبی کی احادیث سے تعلیم سے جان چھڑاتے ہیں ان نشانزلال سما آن اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی فضلت آنا قم لہا خا تو ہو جائیں گے ان کے گردنے ان کے لیے جھکنے والے آناک کے معنی گردنے آناک کے معنی ان کے سردار ان کے سردار کیونکہ سرداروں کا مسئلہ سارا ہے نا خال کفرو ملک لوگ دن برباد کر رہے پر آنا کو ہم ان کے سردار جُک جائیں گے ان نشانیوں کے سامنے تیسرا مانا قبیلے ان کے قبیلے میرے اس نشانی کے سامنے جک جائیں گے مان جائیں گے لیکن ایسا میں کسی کو دین نہیں منوانا چاہتا ہوں جبری دین نہیں ہے یہ وہ ماں آتی ان کے پاس من ذکر من الرحمن محدسن ذکر رحمان کے طرف سے کوئی نیا اللہ کا نوان ہو مور مگر تھے وہ ان سے اراض کرنے والے ہیں مانے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی یہ عنوان ہم پڑھ چکے ہیں صورت انبیاء کے شروع میں کہ ان کے پاس کوئی بھی دن آیا تو انہوں نے اس کو ایسا ٹھال دیا جیسے کوئی نیا مسئلہ آیا ہے حالانکہ وہ نیا مسئلہ نہیں ہے وہ تو پرانا مسئلہ ہے ہر نبی نے اس دین کو پیش کیا ہے مگر یہ دین سے آراض کرنے والے ہیں فقد قدبو فسیاتی ہم یقیناََ جٹلایا انہوں نے عن ان قریب آئیں گے ان کے پاس امبا و خبریں ماں کان و بحیست وہ جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے جس کے ساتھ ان کا استحضا تھا ان کے خبریں ان کو آ جائے گی اور یہ سمجھ جائیں گے جان جائیں گے کہ نے جو ٹکرایا تھا غلط کیا تھا اولم یہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اور جی زمین کے طرف کمام کتنے اگائے ہم نے فیہا ہاں اس میں من کل لزوجن کریم ہر قسم کے جوڑے خوبصورت عمدہ عمدہ جوڑے ہم نے بنائے درختوں میں دیکھ لے پودوں میں دیکھ لے بیلوں میں دیکھ لے جانوروں میں دیکھ لے ہر چیز میں ہم نے عمدہ جوڑے بنائے ہیں یہ سب میری توحید کے علامات ان نفید آنے کلا آیت و مکان اختروں یقیناً اس میں نشانی نہیں تھے ان کی اکثریت ایمان والے وہ ان رب بکل عزیز الرحیم یقیناً رب البتہ وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے ان آیتوں کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ بار دہرایا ہے آٹھ مرتبہ اور ہر ایک واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے واقعہ کے اختتام پر اس میں اللہ کی طرف سے علامت نشانی ہے یہاں مختصر طور پر علیہ السلام کا واقعہ دس نمبر آیات سے سترہ نمبر آیات تک وز نادا رب کا بُقَا جب پخارا تیر رب نے مسا مصالحت السلام کو انی تلقم الظالمین یہ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس قومنا فراون کے قوم, فراؤن قوم حالت تقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں ان کو اللہ کا خوف دلاؤ خواہ رب بھی کہاں رب ان یا خواب و ان مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جٹلائیں گے صورت توح اور صورت آراب میں ہم نے پڑھ لیا یہاں اس واقعہ کا ابتداء ذکر ہے وہاں ابتدا کا ذکر نہیں تھا یہاں ابتدائی بات ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا وہ صدری تنگ ہو جائے گا میرا سینا اور نہیں چلتی ہوگی میرے زبان فارسل علا ہارون فنس دو کیا بیچ دو وہی کس کی طرف ہارون کی طرف وہ زبان میں گفتگو میں بہت فصیح بلی گئے تو تنگ ہوتا ہے میرا سینا بند ہو جاتے میرا زبان آپ اس کی طرف وہی بیچو اور ایک اور سبب بتایا ولہم علی ذنب فانخاف و یقتلون اور ان کا میرے ذمے گناہ ہے ذنب معنی گناہ جس کو جرم کہتے وہ کیا ہے میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا ہے فاخاف میں ڈرتا ہوں یقتلون کہ وہ مجھے مجھے قتل کریں گے علماء نے یہاں ایک معنی کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ولہم علی ذنب ولک کیونکہ قتل اللہ نے ان کو معاف کیا تھا تو صرف ان کا جرم باقی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے مجرم ہیں ان کی نزدیک اللہ کے نزدیک مجرم نہیں تھا اس نے کہا کہ ان کا میرے زمین جرم ہے گنا ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے کالا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کلا کل ہرگز ہر گز یہ بات نہیں ہے پس ہاب آیاتنا جاؤ میرے آیتوں کے ساتھ مستم ہو یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے تو کہا تھا نا اسما وہ آرا سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں یہاں فرمایا کہ ہم دونوں تمہارے ساتھ ہے تم دونوں کے ساتھ ہماری قوت اور طاقت ہے کون سی ہم تمہارے ساتھ ہے مستم سننے والے بذات خود اللہ عرش پر ہے نا سننا مقصود ہے فاتیاں پھر آؤں فقولہ رسول رب المین بس جاؤ تم پھر کے پاس اور کہو کہ یقینا ہم رسول ہیں رب العالمین کے طرف سے انسلمان بنی اسرائیل یہ کہ بے ہمارے ساتھ بنے اسرائیل کو مانا ان کو آزادی دو ان کو ہم دین سمجھانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دو آزاد کر دو اب یہاں سے اس کے اوپر اتراضات دوسرا مقام تینتیس نمبر آیا تک کالا کہا اس نے المن رب کا فینا ویدا کیا نہیں رہا تو ہمارے پاس بچپنے میں تم بچہ ہمارے پاس رہے پھر آن نے ان کو جواب دیا وہ لبینا مین عمور کا سین تم نے گزارے ہیں تم ٹھہرا رہے ہمارے پاس سال تہرایا تو ہمارے پاس کئی سال ایک سال نہیں دو سال نہیں کئی سال کیونکہ اپنا کام کون سا کام وہ جو تم نے کیا مانا قتل کیا وہ انت منل کافی تم نا شکروں میں سے مانا تم نے ہمارے فرد کو قتل کر دیا اس وقت تم ہمارے جیسے کافر تھے من ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم آج ہمیں کہہ کہ تم کافر ہو اسلام قبول کرو تو اس وقت تم بھی ہمارے جیسے تھے اب تم ہمیں دعوت دیتے ہو قالا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے فعال تو ہا کیا تھا میں نے وہ عمل اذن اس وقت والا منالین میں بے خبروں میں سے تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کو ایک مکہ لگاؤں گا تو مر جائے گا میرا نیت تو قتل کرنے کا نہیں تھا ایک بات دوسری بات قتل خطا کے بارے میں کوئی قانون اللہ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ اگر کسی کو تم نے خطا ان مار دی تو اس کی کوئی سزا ہے میں نے ایک مکہ لگایا وہ مر گیا تو مجھے اس کی قتل کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی خفررتم انکم فزم باگیا تم سے لمہ خفت جب میں ڈر گیا تم سے فواہ بلی ربی فزدیا مجھے میرے رب نے حکمم وائل حکمن علم حکم سے مراد یہاں مضبوط علم نبوت کا مضبوط علم وجعلنی من المرسلین بنایا مجھے رسولوں میں سے اللہ نے مجھے علم دے دیا نبی بنایا مجھے رسول بنا کر تمہارے طرف بھیجا وہ نِعْمَةٌ کا نعمت ان تمن بَنِي علیہ اسرائیل اب اس کی اعتراض کا جواب ہے کہ نے کہا کہ تم نے ہمارے گھر میں کھایا پیا بڑے ہو گئے اس کا جواب سنو کہتے یہ ہے وہ انعام وہ نعمت تمنو جو تم میرے اوپر انعام کرتا ہے احسان جتلاتا ہے علیہ مجھ پر ارا اب یہ کہ تم نے غلام بنا تھا بنی اسرائیل بن اسرائیل کو اگر تم بن اسرائیل کو غلام نہ بناتے اور ان کو قتل نہ کرتے تو میرے ماں کو پیٹھی میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے کی کیا ضرورت پیش آتی میں تیرے گھر میں پرورش کے لیے کیوں آیا سبب کیا بنا سبب یہ بنا کہ تم نے بنے سہل کو قتل کرنے کا مہم شروع کیا تھا تو میرے ماں نے پیٹھی میں ڈال کر مجھے پانی میں پھینکا پانی کے کنارے پر آ کر تمہارے عورتوں نے گھر میں لایا تم نے میرے پرورش کی تو میرے اوپر یہ احسان ہے کیا یہ تو میرے قوم کے ساتھ تمہاری زیادتی ظلم تھی اس ظلم کی وجہ سے میں تمہارے گھر میں پرورش کر چکا ہوں یہ میرے اوپر کیا احسان ہے دوسری بات یہ کہ یہ کون سا احسان کرتے ہو میرے اوپر کہ میرے قوم کو تم نے ضلیل کیا مجھے گھر میں پالا ہے یہ کوئی احسان ہے کہ جس کا قوم ذلیل ہو اور وہ خود کسی بادشاہ کے گھر میں پرورش کرے تو یہ کوئی احسان ہے تیسری بات یہ کہ یہ کون سے میرے پر احسان تم کرتے ہو احسان تو بنی اسرائیل کا ہے کہ ان کو تم نے غلام بنایا تھا وہ کماتے تھے لاتے تھے میں بھی تھا تم بھی تھے میرے قوم کا روزی میں نے بھی تم نے بکایا احسان تو ہمارے اوپر بنی اسرائیل کا ہے لیکن تیرا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں کی کمائی میں نے بکائی تم نے بکائی ہے کالا فرعن اور فرعون نے کہا ہمارا ابو المین کون ہے تمہارا رب رب العالمین کون ہے یہ اطراضات کرتے خالہ فرمائے مصعل السلام رب السلامات بے نماین کن تمکن آسمان و زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے اگر تم یقین کرتے ہو اگر تمہارا یقین نہیں ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں اگر یقین ہے تو یہ مان جاؤ کہ آسمانوں کے مالک تم نہیں ہو زمینوں کے مالک تم نہیں ہو تمہارے پاس تو مصر کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے خالی تو ہم اس کو رب مانتے ہیں جو تمام آسمانوں زمینوں کا رب ہے خالا کہاں فروخ اللہ تسم جو اس کے ارد گرد تھے کیا نہیں سنتے ہو تم یہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے رب ہی نہیں مانتے فرعنیت کو یہ جو ہے لات لگا رہی اس کی باتیں سنو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایا فرما علیہ السلام نے رب کم رب آبا کملین تمہارا بے رب ہے تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت جو فرعون سے عمر میں بڑے ہیں تو میں ہی وہ دلیل کیوں نہ دوں جس سے پتہ چلتا ہے جب فرعون نہیں تھا اس کو لوگ رب مانتے ہیں تو فرعون جب نہیں تھا تو ان کا پالنے والا کون تھا تو کہاں تمہارے بڑے جو گزرے ہیں ان کا بھی رب ہیں وہ اللہ لہٰذا تم تو بعد میں پیدا ہو گئے کالا فرعون نے کہا ان رسول یقیناً تمہارا رسول وہ جو ارس رہے حکم بھیجا گیا تمہارے طرف لمجنون یقیناً دیوانہ ہیں یہ تو دیوانہ ہے کیسے باتیں کرتے یہ جو اکابر لوگ تھے نا مجرم ان سے جب کوئی بات نہیں بنتی ہے نا تو بس یہ تیش میں آتے ہیں غصے میں تم تو پاگل ہو تم تو دیوانہ ہو تم تو دقانوسی نظام چاہتے ہو ہم تو ترقی, ترقی پسند ہیں کال ہے کہاں مسالۂ نے رب الر رب المشرقرباں بھائی نہ رب و مشرق اور مغرب کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اگر تم عقل رکھتے ہو میں مشرق سے مغرب تک دنیا تیرے کنٹرول میں نہیں ہے اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے تو عقل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تم تو مصر تک محدود ہو اصل رب تو تم نہیں ہوتا یعنی اگر بنا میرے ماں سے میں بنا دوں گا تجھے قیدیوں میں سے جس طرح ہر دور کی حکمرانوں کے حکمرانوں کا طریقہ ہوتے ہیں نا اگر تم نے ہمارے قانون کو ٹکرایا اس کو کہا کہ یہ شیطانی قانون ہے جمہوریت جو, جو ہے اور یہ عدالتیں یہ بتخانے ہیں تو پھر ہم تم نے ریٹ کو چیلنج کیا ہے ہم ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ فرعونی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کے بات کوئی کرے تو کہتے ہیں ہمارے قانون کو اس نے چیلنج کیا ہے تو ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے خالا فرمائے صلاح تو کب شیئر اگرچہ میں ایسے چیز لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح ہو مانا میرے پاس اگر واضح دلائل ہو تو تب بھی تم یہ کہتے ہو خالا اس نے کہا فوت بہین من یقین لیا اس کو اگر تم سچے ہو وہ معجزہ پیش کرو فالقا سوا فضدات دیا اس نے اپنی لاٹھی اچانک بن گیا وہ از دہا موبین ظاہر اس نے اپنے ہاتھ کو فیضا ہے اچانک وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کہا اس نے کالا کہاں دل ملو روسی جو اس کے ارد گرد نہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے خوب جاننے والا آپ نے وزیر مشوروں سے کہا یہ بندہ خطرناک ہے تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا اب اس کا حرامی پن یرید و خرج چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو من ارجکم تمہاری زمین سے بھی سہ اپنے جادو کے ساتھ فما تعمرون تم کیا مشورہ دیتے ہو بڑوں کو یہ خوب ہوتا ہے کہ حکمرانی چلے جائے گی یہاں سے اکاون نمبر تک تیسرا حصہ ہے خالو انہوں نے کہا ارجح مولد دو اس کو واقعو اس کے بائی کو باباس فلمدہ انہا شرین بے جو شیروں میں اکٹا کرنے والوں کو یا اتھو کبھے کل سحار نالیم لے آئیں آپ کے پاس ہر جادوگر کو جو بہت جاننے والا ہو صحار ہو بہت زیادہ جادو میں تیز کیونکہ ان کے لیے انہوں نے کہا یہ کہ بہت ہی تیز جادوگر ہے یہ لساحر علی میں انہوں نے کہا ساحر ہے تو ان کے لیے سحار لے گیا بہت سارے فجمع عشر سار تو فجمع کیے گئے سحر تو جادوگرلے میں قاضیوں میں معلوم وہ وقت معلوم متعین کے جو وقت معلوم تھا دن کا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یوم الزینا <تصفح> وقیل للناس کہا گیا لوگوں سے حالن تم مجتمعون کیا کیا تم جمع ہوں گے لعلنا تاکہ ہم نترو سحرتا پیر بھی کرے جادو کرنے والوں کے انکانو غمل اگر ہو وہ غالب بنا یہ ہمیشہ باطل پرست جو ہوتے ہیں نا یہ فرادی قوت دکھاتے ہیں نارے لگائیں گے شور کریں گے مبتدین کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے نا یہ فرونیوں سے سکھائے گفتگو کے دوران مناظرہ ہو مباحثہ ہو شور کرو نعرے لگا سبحان اللہ بولو افراد زیادہ لے کے آؤ جہاں مناظرہ ہو اس سے بعد بڑا جلوس لے کے آؤ یہ فرونی طریقہ ہے کیونکہ دلائل والوں کو افراد کی ضرورت نہیں ہوتا دلائل والے تو اپنے دلیل کے قوت پر لڑتے ہیں بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے افرادی قوت کا بھی مظاہرہ شروع کیا فلما جا آئے جا دگر قالو کہنے لگے لفرونا فرون سے لنا کیا ہوگی ہمارے لیے لاجرن اجر ان کنہ نالبین اگر ہوں گے ہم غالب اگر ہم غالب ہو جائیں تو ہمارے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں مقربین اس وقت تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے مشیر بناؤں گا وزیر بناؤں گا مجلس مشاورت میں رکنیت تم کو دے دوں گا یہ ہوتا ہے نا بڑوں کا طریقہ کہ وہ ان لالچوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں یہ جو سیاسی وڈیرے ہیں گرونی سیاست والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارکون ہے دوڑ لگا سکتے ہیں نا تو دوڑ لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ،, یہ کارکونان میں سے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ وہ نچلے سطح میں چلا گیا اب صرف باتونی رہ گیا باتیں کر سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بزرگان کی کمیٹی میں سے ہیں اس کو بزرگوں کی کمیٹی میں ڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مشاورین میں تم کو داخل کر لیں گے تم اور کسی کام کے نہیں ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب مقابلے کے لیے آئے کالا فرمایا لہوم ان کے لیے موسا موسال سلاۃ نے القما انتم تمقون ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو کرو مقابلہ فالق هم هم دیا انہوں نے اپنے رسیاں اور لاٹیاں وقالو کہنے لگے بے عزت فراؤنا فرعون کی عزت کی قسم لنہن الغالبون یقیناً ہم غالب ہوں گے یہ جو آج لوگ غیر اللہ کی قسمیں کے ہیں نا یہ ساحرین کی دین پر ہیں فرعونی طریقے پر یہ جا رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنے قسمیں دلایا کرتے تھے دودھ کی قسم اور شیڈ کی قسم اور روزی کی قسم اور بچے کے سر کی قسم یہ سب غیر اللہ کی قسمیں ہیں یہ حرام ہے من حلفل غیر اللہ بقد اشرکا جس نے غیر اللہ کا قسم اٹھایا اس نے شرک کیا پالقا موسا فس ڈال دیا موسال نہ کہاں وہ نکل رہا تھا جوکان جو لگایا پالارتینا دیے گئے جادوگر سیدھا کرتے ہوئے آلو کہنے لگے آ منا بے رب بلامین ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ حارون علیہ السلام کا رب ہے اپنے ایمان کا اظہار کل لفظوں میں قال اس نے کہا آمن تم کیا ایمان لائے تم لہو اس پر قبل ان آذن لکم پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ان لکبیرکم رکم علمکم السحر یقیناً یہ تمہارا وہ بڑا استاد ہے جس نے جادو تم کو سکھایا ہے علمِ تم کو اس نے سکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے منصوبہ بندی کے تحت کام کیا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے بڑا بورڈ نمبر یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تم لوگوں نے مشورہ کیا تھا مشورے کے تحت کہ ہم استاد ہیں تم ہمارے شاگرد ہو چلو مقابلہ کرو پھر احتیاط ڈال دو تو اس طریقے سے ہم غالب ہو جائیں گے ہمارے لحاظ کرو یہ مشورے کے تحت تم نے کیا ہے یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہ شیطانی حربے بہت ہوتے ہیں یہ بھی شیطانی حربہ ہے تاکہ لوگوں کو اس معجزے سے متنفر کر دے گا یہ معجزہ نہیں ہے پراڑے جس طرح آج لوگ دین کو دین کو دوسرا نام دے کے پکار دیں دین کو دہشت گردی کہتے ہیں، دین کو انتہا پسندی کہتے ہیں دین کو بنیاد پرستی کہتے ہیں ان کی نظر میں یہ بدنام قسم کے نام ہے حالانکہ یہ دین کا نام ہے بنیاد پرستی اور مسلمانوں میں کافروں کے لیے دہشت ہونا کہ وہ ڈرتے رہے ان سے اور انتہا پسند ہونا کہ انتہائی زمین پر صرف اللہ کا دین چلے گا کسی اور کا نہیں چلے گا انتہا یہ ہے بس اور کسی کے ہم نہیں مانیں گے یہ سب کچھ قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن یہ جو فرعونی سی سیاسی لوگ ہیں ان کا فکر یہ ہے کہ ان کو بدنامی کے الفاظ کے طور پر بیان کرو اور دیندار لوگوں کو بدنام کرو انہوں نے یہ کہا تمہارا استاد ہے یہ فلس و قریب تم جان لو گے ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو مخالف سمتوں سے اور ضرور کاؤں گا تم کو سوری پر سب کے سب کال انہوں نے کہا زیرا کوئی ضرور نہیں کوئی ضرور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے زہر مارا حرج کوئی حرج نہیں ہے کیا ہو جائے گا ان نہ منقلیب یقیناً طرف لوٹنے والے ہیں تمہارے مارنے پیٹنے قدر کرنے سے جلدی اللہ کے پاس پہنچ جائیں کیونکہ مومن کے لیے دو راستے ہیں نا زندہ ہے تو مجاہد ہے اور فوت ہو گئے تو شہید ہے تو فوت ہونے کی صورت میں ہمارا روح اللہ کے پاس جلدی چلا جائے گا دنیا کی مصیبتوں سے جان چوٹ جائے گی اس میں ہمارے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جو اتنا بڑی دھمکی دیتے تم ایسا کر لو گا ایسا کر لوں گا کرو فخی ما انتقاظ کرو جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو اس سے ہمیں ڈراؤ مت اس قسم کی باتوں سے ہم نہیں ڈرتے انتمتے ہیں, ہیں کہ معاف کر دیں گے ہم کو رب ہمارا رب خطا ان اول یہ کہ ہو گئے ہم پہلے ایمان لانے والے ہم نے مسالت پر ایمان لانے میں سبقت کی اور یہ سبقت کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں سمت کے بھی اللہ کو بہت پسند صحابہ انصار ان لے چلو میرے بندوں کو یقین تمہارا پیچھا کیے جائے گا تم پیچھے کیے جاؤ گے چھوڑے گا نہیں تمہیں ان کو لے چلو فارسلا فرآل یہاں سے چھوٹا مقام اٹسٹھ نمبر آیات تک بیجا فرعون نے بستیوں میں جمع کرنے والے اس علیہ سلاۃ و اپنے ساتھیوں سمیت جانے کا پروگرام بنا رہے اور فرعون ملعون وہ ان کے پکڑ تکڑ اور مارنے کا پروگرام بنا رہے انشر زمت ان قلیلون یقیناً ایک جماعت ہے تھوڑے سے شرجما جن کو حقیر لفظوں میں یاد کرتے ہیں ارے یہ زلیل قسم کے لوگ ہیں تھوڑے سے انہوں نے ہم کو تنگ کر رکھا ہے جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں مٹھی بھر مجاہدین ہیں انہوں نے پوری دنیا کو خراب کیا ہے انتہا پسند ہیں مٹھی بھر ذلیل لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور جو یہود نسرا کے ہاں اور بولی میں بولی ڈالے ان کو کہتے ہیں بڑے امن پسند لوگ ہیں اور ان کو اعتدال پسند کہتے صوفیوں کو اعتدال پسند کہتے ہیں اعتدال پسند اور یہ نہیں کہتے کہ یہ کفر پسند ہے یہ یہودیت پسند ہے یہ نصرانیت پسند ہے یہ مجوسیت پسند ہے اعتدال پسند اعتدال اللہ کے توحید کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو توحید کو پسند نہیں کرتے وہ کبھی اعتدال پسند نہیں ہو سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فرعون نے اپنے لشکر کو اس نام پر جمع کیا کہ شر پسندوں کے خلاف کام کرنا ہے مہم کرنا ہے شرز متن ذلیل قسم کے لوگ ہیں شر پسند اور ہے بے توڑے وہ انہم نہ یقیناََ لگائے زون یقینی طور پر ہم کو غصہ دلانے والے ہیں ہم کو غصہ دلاتے ہیں باطل پرستوں کو غصہ کیوں آتے وہ اپنے افراد کو دیکھتے ہیں قوت کو دیکھتے ہیں طاقت کو دیکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کمزور سے لوگ اٹھتے ہیں، معاشرے میں ان کو دیکھتے ہیں کہتے ان کو دیکھو اور بات کرنے کو دیکھو یہ ہم نہیں چھوڑیں گے وہ ان جمع ان اور یقیناً ہم ایک جماعت ہے حاضرون ہوشیار ہم تو ہوشیار اور چکس ہر وقت لڑنے کے لیے تیار جماعت ہے فاخر جنا ہوں نکالا ہم نے ان کے باغوں اور چشموں سے ومقام کریم اور بہترین قیام گاؤں سے اور خزانوں سے اللہ فرماتے ہم نے ان کو نکالا اس کام پر ہم نے ان کو آمادہ کیا کہ اٹھو کام کرو یہ مٹھی پر لوگ ہیں ان کی پیچھا تم اٹھو گے نہیں پیچھا نہیں کرو گے تو کیسا ہوگا کیونکہ اللہ نے ان کو دفع کرنا تھا ہلاک کرنا تھا تو یہ طریقہ اللہ نے ان کے لیے متعین کیا فرمانا کہ یہ کہتے ہیں نا وہ ان نالا جمی ہم جمی یعنی بڑی جماعت حاضرون، حاضر حاضر ہوشیار چکس ہم تیار لوگ ہیں اللہ فرماتے فاخرجنا ہوں من جناتے مقام ان کریم نکالا ہم نے ان کو باغوں سے چشموں سے خزانوں سے اور عزت والے مقاموں سے عمدہ قیام گاؤں سے ہم نے نکالا کزان کا اسی طرح اور سنا بنے اسرائیل وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کو اس آبادی سے نکال کر قتل کرتے ہم نے یہ پروگرام ان کو ترتیب دیا فعد باہم पर پیچھے لگے رہے فرونی ان کے سورج نکلتے واقعات یہ بے دین لوگ جو ہوتے ہیں یہ سالوں رات سوتے سورج نکل آتے تو سب اٹھتے نا تو کہتے یہ اشراک کے بعد نکلتے اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ تو تاجر پڑنے والے ہوتے ہیں وہ تو آندھیرے میں گئے ہیں مسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی رات کے ٹائم میں گئے ہیں اور یہ انکے ملتے ہوئے نو دس بجے نکل رہے اب وہ کافی دور نکل گئے ہیں اللہ نے ان کو فَلَمَّا فَسْ جب آمنے سامنے ہوئے دیکھا ایک دوسرے کو دو جماعتوں نے ادراک ہو گیا کیوں؟ آگے سمندر پیچھے پھر ہو جائیں گے تو کہاں کالا فرمایا مسئلہ سلاۃ السلام نے کلگز یہ بات نہیں ہے انما میرے رب سیاح دین ین میرا ساتھ ہے سیا دین وہ ضرور ہمیں راہ دکھائے گا ہماری رنمائی وہ کرے گا اس نے ہم کو یہاں تک بھیجا ہے سلام کے طرف انی زرب کل مارو اپنے لاٹھی کے ساتھ اس سمندر کو فن فل کا پکانا کلو فرقن کتوں دلا زیم فن فلکا پٹ گیا سمندر پکانا پس ہو گیا فرکن فرق نرے ٹکڑا کتو دلا زیم بڑے پہاڑ کی طرح مہاراج سمندر برف خانے کے لادیوں کے طرح اپنے اپنے جگہ ٹھہر گیا بہت بڑے پہاڑ کے جو تھودے ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے طرح ان کے برف کے لادیاں بن گئی دیکھو اللہ کا نظام تمنا خرین اور قریب کر دیا ہم نے اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو مانا ہم نے سمندر کے قریب لا پایا نے سب سب کیا ہم نے اور لوگوں کو اِنَّ فِي وَمَا كَانَ وَإنَّ <الرحیم> یقیناً اس میں نشانیاں ہے۔ اور نہیں تھی ان کے اکثریت ایمان لانے والے یقیناً تیرا رب زبردست ہے وہ اور بہت مہربان ہے اس کے غلبے کا کوئی اندازہ نہیں ہے بہت غالب ہے وہ اپنے دشمنوں پر وہ جو تدبیر چلاتا ہے اس کا تدبیر ناشنا تدبیر ہوتا ہے اب یہاں اللہ تعالی نے فرعون کے خلاف جو تدبیر چلایا وہ کیسا عجیب ہے کہ نہ مسا علیہ السلام کو نہ ان کے ساتھیوں کو لاٹھی اٹھانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی پترا کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اس کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا اللہ نے ویسے ہی ان کو سلا دیا سمندر سلاح دیم تلاوت کرو ان کے اوپر واقع ابراہیم علیہ السلام کا قومی اپنے والد اور قوم سے کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا ہے یہ کس کے تم عبادت کرتے قالونا بدوسن اللہ کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کے اور ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کے تعظیم کرنے والے عقفین ہم ہم تو ہمیشہ ان کے موتقب بنے رہتے ہیں اکثر مجاویرین ہوتے ہیں نا وہ قبروں سے نکلتے ہی نہیں ہے وہی مرتے انہیں کے پاس دن کو دیکھو رات کو دیکھو کپڑے بھی نہیں بدلتے انہوں نے کہا ہم تو بس یہیں رہیں گے یہی ہمارا کام ہے